موجود اسلامی بھائیوں کے لیے ایک کچھ مدنی پھول ارض کروں تب تک انشاءاللہ شاء واپس صوفے پہ تشریف لاتے ہیں اور یہیں بیٹھ کر انشاءاللہ اللہ اختتامی دعا بھی ہوگی حضرت سیدنا میں یہ باتیں جمعہ سے متعلق عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارا دل مسجد میں لگا رہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے حجت الاسلام حضرت سین امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے اور اگر مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے کہا جاتا جس نے جامعہ مسجد جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز اثر پڑی اس کے لیے حج کا ثواب ہے اور جس نے وہیں رك کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے تو مغرب تک رکھنے کی میری مزری التجا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور ویسے حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے اثر اثر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو تو یہ دعا دعا کی قبولیت کی بھی میٹھے اسٹائم جو گھڑیاں ہوتی ہیں اس کو ہرگز ہرگز باہر ضائع کرنے کے بجائے یعنی باہر گزارنے کے بجائے کوشش کیجئے کہ جمعت المبارک کی یہ گھڑیاں غروب آفتاب تک ہم مسجد میں ہی رہیں ماشاء اللہ مدینہ میں ابھی مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے اور اس مدنی مذاکرے کے سلسلے کی برکتیں سب ہم سب کو محسوس ہونی چاہیے ویسے مخفرت کی یہ گھڑیاں ہیں کہ حدیث پاک میں ہے جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے چھ لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا تو کوشش کیجیے جو اسلام باہر سے بھی آئیں وہ بھی یہی تشریف رکھیں اور یہاں کے اسلام بھی اثر اور مغرب کی بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ نماز کا انتظار کروں گا یہی تشریف رکھیے اختتامی دعا اور انشاءاللہ باپا کا مدی مذاکرہ